چھوڑتا ہوں میں وطن دیکھ کو بچانے کے لیے جو جو جو جو کے لیے جا رہا وہ کر ولا ولا واپس ن جب سے مصطفیٰ نے وطن سے سفر کیا بالا بسانے کو ویران گھر کیا رخ پہلے سوئے مرکد خیر البشر کیا بشر کیا روزے کو دیکھ دیکھ کر آنکھوں کو تر کیا کہتے تھے غم بڑا یہ لئے جائے گا حسین کاہے کو اس مزار پہ پھر آئے گا حسین کاہے کو اس مزار پہ پھر آئے گا حسین یہ کہہ کے اترے گھوڑے سے با چشمے اشک باغ تسلیم کی مزار کو اور یوں کیا پکار نانا نانا تمہاری قبر منور پہ مائنسار ہونے کو رخ ستایا ہے زہرا کا یادگار ناچار اس مزار سے منہ موڑے جاتا ہوں جاتا کی دشمنی سے بدن چھوڑے جاتا ہوں ہو گئی نانا کم سب میری قربانیاں آ گیا دنیا میں سی تی ہوں میں یہ کہہ کے قبر سے اور روزار زار محبوب کبریا کا لگا کانپنے مزار مزاق مزا محبوب کا لگا کانپنے مزار آئے صدا یہ روز اقدس سے بار بار آئے جان فاطمہ تیری غربت پہ میں نسا آئے جان فاطمہ تیری غربت پہ میں جب تو چلا تو چین کبائے گا رسول کو جب تو چلا تو چین کب آئے گا رسول کو تربت میں ظالموں نے ستایا بطول کو تربت میں ظالموں نے ستایا بطول کو, کو نانا کی اس کلام سے روئے بہت ماں رخصت کا پھر ادب سے کیا آخری سلام پھر پھر کے گرد روزے کے اہل حرم تمام یکبار محملوں میں چڑے باسط احترام خلقت یہ کہتی جاتی تھی ہم اہل بائے جو آئے گا نہ پھر کے کبھی بائے جو آئے گا نہ پھر کے کبھی شہنشاہے اہل بائے یہ بات کرتے جاتے تھے رو رو کے دل فگار ظاہر ہوا جو دشتے مصیبت میں قضا کا مقتل یہ اپنے پہنچے جو شب ایک بار وہاں چلتے چلتے رک گیا اس شہ راہوار کوڑا بھی مارا ایڑی بھی ماری امام نے پر کی نہ جنبش اس فر سے تیز گام نے گھوڑے سے تب یہ شہ نے کہا تجھ کو کیا ہوا کیا ہے جو چلتے چلتے اس جا کھڑا ہوا گھوڑے نے عرض کی میں نہ سمجھا یہ کیا ہوا لیکن ہوں کی رسم سے بندا ہوا اٹھتا نہ کوئی ہوگا گرا اس زمین کا پوچھو کسی سے نام ہے کیا اس زمین کا مولا نے پوچھا نام تو ایک شخص نے کہا مولا نے پوچھا نام تو ایک شخص نے کہا ہے ایک زمین مار جا اور ایک کربلا یا حسین یا حسین یا حسین